نئی صدی میں ہم داخل ہیں دا شکر خدا کار دل میں احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس, جس کا وہ محدی آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد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 قَالِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل غَزَبَ عِنْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَذْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُطْهِ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُطْهِ دین اجویم محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں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 اور عجل عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائمین کرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم 1350 ففٹی پہ ٹرونٹو میں और एम 1610 पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है अगर आप रेडियो अहमदिया इंटरनेट पे सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है www.voiceofislam.ca और इस वेबसाइट पे आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग भी मिल सकती हैं वेबसाइट एक मरतबा फिर डब्ल्यू डब्ल्यू प्रोग्राम रेडियो अहमदिया का मकसद ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی آخر الزمٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامعین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل ोग्राम में शामिल हों अपने सवाल पेश करें और हमारे मुआज मेहमाना ने उन सवाल के जवाब देते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट फरमा लें टू एट नाइन थ्री जीरो फोर हमारा दूसरा नंबर है टू ٹو ایٹ نائن اور سائمن اکرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ فون آپ کو ابھی ہم نے نمبر بتا دیے اگر اس کے علاوہ آپ بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں اپنے کوئی سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سامعن اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبد النور عابد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سامعن اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عبد عابد صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صلاحات وسلام کی تحریرات کا تعارف پیش کرتے ہیں ان تحریرات پہ اگر کچھ کوئی اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں آپ اسلام اور مغرب کے حوالے سے بھی پروگرام کے اندر کچھ اپنا پیش کریں گے عابد صاحب جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں جی عبد عابد صاحب بسم اللہ جی جزاک الملّہ جزا باللہ ہی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی طاہر صاحب ابھی جیسے آپ نے تعارف میں بیان کیا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہوگا آج وہ دو اس کے اناوین ہوں گے اور تقریباً سات بجے کے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں گے جو جی اس میں ہم ایک اور موضوع پہ انشاءاللہ اپنے سامنے ان کے سامنے کچھ باتیں کریں گے تو اپنا جو سلسلہ کلام ہے وہ میں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات وسلام کی ایک کتاب کے تعارف سے شروع کرتا ہوں اور اس کتاب کے پھر چیدہ چیدہ جو مضامین ہیں وہ میں سامین کے گوشگوار کروں گا اور سامین سے یہ درخواست ہے کہ وہ اگر کوئی اعتراض سن رکھا ہو انہوں نے تو ضرور بیان کریں اس کے علاوہ جو دو اعتراض حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام پر کیے جاتے ہیں بعض اوقات تمام سامعین کو کتابوں کا صحیح طرح تعارف نہیں ہوتا تو شاید کتاب کے لحاظ سے تو اعتراض فوری طور پر ذہن میں نہ آئے لیکن بعض چیزیں انہوں نے سن رکھی ہوتی ہیں جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق تو ان اعتراضات یا ان غلط باتوں کو جو اب تک پہنچی ہوئی ہیں ان کا زالہ کرنے کی ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب بات ہو تحریرات حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ والسلام کی تو سامعین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے اب تک کہ اکثر باتیں جو جماعت حمدیہ کے مخالفین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا تو وہ غلط ہوتی ہیں اور بلکہ ان میں سے سو فیصد غلط ہوتی ہیں اور نفرت اور اشتعال پھیلانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی قسم کے جو دو اعتراضات ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے سامعین کے سامنے رکھیں تاکہ آئندہ کے لیے اگر آپ سنیں ایسے اعتراضات کو علماء کی جانب سے یا اپنے حلقہ احباب میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نا ہو, ہو اس چیز کی اور آپ کو پتہ ہو کہ جماعت احمدیہ ان اعتراضات کے بارے میں یا ان کا موقف کیا ہے تو ان میں سے پہلا جو اعتراض جماعت احمدیہ پہ کیا جاتا ہے وہ بروزی اور ذیلی نبوت کا ہے اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ جماعت احمدیہ نے خود ہی گھڑ لی ہیں اور اس کا جمع اپنا اسلام میں نام و نشان نہیں ہے تو آج انشاءاللہ کتاب کے تعارف کے بعد سوالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میں اس موضوعے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ایک اور اعتراض جو مخالفین کی طرف سے اٹھا جاتا جاتا ہے اور اشتعال بھی دلایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح واقف نہیں ہے کتابوں کا صحیح طرح مطالعہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگ بھی اشتعال میں آ جاتے ہیں اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ناؤز اللہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا ہے اور گویا کے حضرت مسیم علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ مجھ پر نازل ہوا ہے تو یہ وہ جو دو اعتراض ہیں یہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ان پہ ان کے کچھ نہ کچھ جو جواب بنتے ہیں وہ میں دینے کی یہاں پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ جو تسلی ہے وہ دلانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے لیکن جہاں تک علمی زاویہ کی بات ہے وہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں تمام اس کے جو انگلز ہیں وہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کر سکوں آج جو کتاب میں سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا وہ روحانی خزائن جو مجموعہ ہے کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کا اس کا نام روحانی خزائن ہے بعض احباب اس کو مکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روحانی خزائن شاید ایک کتاب کا نام ہے تو یہ ایک مجموعے کا نام ہے جس کے اندر اسی سے زائد حضور کی تصانیف اور اس کے علاوہ حضور کی تقاریر بھی یہاں پہ موجود ہیں تو یہ جلد نمبر بیس میں یہ کتابی صورت میں شامل ہے اصل میں یہ ایک تقریر تھی اور اس کا جو عنوان ہے یا کتاب کا نام جو دیا گیا وہ احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے اس کے تعارف میں سید عبدالحی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تقریر ہے جو آپ نے ستائیس دسمبر انیس سو پانچ کو بعد نماز ظہر و اثر مسجد اقسام میں فرمائی 26 دسمبر 1905 کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے حال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کیا جائے اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقاریر کی ان تقریروں میں اسی کے ذمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر کے زیمن میں یہ کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ انہوں نے اپنا خیال بیان کیا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات وسلام کے سلسلے اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ مان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اس کے سوا کہتے ہیں اس کے سوا اور کوئی نیا عمر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نظا ہو تو یہ ان کے الفاظ تھے <clears throat> تو اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلہ کی باسط کی غرض کا پتہ نہیں لگ سکتا بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ علیہ السلاۃ وسلام اس بات کی اصلاح فرماتے چونکہ اس وقت تو وقت کافی نہیں تھا اس لیے اگلی صبح یعنی ستائیس چھبیس کو یہ تقاریر ہوئی تھیں ستائیس دسمبر کو ظہر اور عصر کی نماز کے واجہ سے کہ میں نے عرض کی ہے آپ نے اپنی باسط کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائی تھی آپ کی طبیعت اس دن ناساز تھی اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے یہ جو احمدی اور غیر احمدی میں فرق کے بارے میں جو مختلف باتیں تھیں وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو بتائیں اور آج وہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہے تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اور غیر جماعت جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں صرف شاید ایک ہی یہ فرق ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ کو فوت شدہ مانتے ہیں اور وہ ان کی حیات کو ثابت کرتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے حضرت مسیح محدود علیہ السلّۃ وسلام نے اس اپنی اس کتاب میں اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے تو اس کا آغاز حضرت مسیح معود علیہ السلۃ وسلام کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل میں نے سنا تھا کہ ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے ورنہ ایک ہی ہیں اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حق پر ہے یعنی نماز روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی موت کے بارے میں غلطی پڑ گئی تھی جس کے اضالے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا یہ بات بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بری طرح پیدا ہو گئی ہے لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالہ کے لیے ہے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ سرات مستقیم پر ہیں تو یہ خیال غلط ہے میرے نزدیک حضور فرماتے ہیں میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرتا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی تھی یعنی یہ کہ دنیا میں تاریکی پھیل گئی ہے حضور فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہے جو جو حیات ہے اس کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ غلطی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پیدا ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے ضرور فرماتے ہیں کہ اس غلطی میں گرفتار رہے ہیں اگر اس غلطی ہی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا مگر نہیں ہوا اور یہ غلطی چلتی آئی اور ہمارے زمانہ ہمارا زمانہ آ گیا اور اس وقت بھی اگر نیری اتنی ہی بات ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرتا کیونکہ وفات مسیح ایسی بات تو تھی ہی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو پہلے سے بھی اکثر خاص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہی مانتے چلے آئے ہیں مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ مسیح کی حیات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی لیکن صرف اتنی ہی بات کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی معمور کسی کو معمور نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پرایہ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باسط کی غرض کیا ہے پھر اسی پہ حضور یہ بات کرتے ہیں کہ وفات عیسیٰ اور حیات اسلام یہ دونوں مقاصد باہم بہت ہی بڑا تعلق رکھتے ہیں عیسائی دنیا جو یہ یقین کرتی ہے اور ان کا جو ماننا ہی یہ ہے اور طرح کے حملوں سے ہم یہ حوالے پہلے بھی پڑھ ہیں ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی انشاءاللہ اپنے سامعین کے سامنے رکھیں گے کہ ایک بہت بڑا حربہ جو عیسائیت کے پاس تھا اور اب بھی وہ اس کو استعمال کرتی ہے مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم بلا بلّّہ ناؤز بقول ان کے وہ اتنے مقرب نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو طبی موت دے کر ان کو فوت کر دیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ کو اتنا بلند مقام دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلۃ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے بھی نبی بنے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں بھی وہ نبی ہوں گے تو گویا کے دو بڑے جو انبیاء ہیں شریعت والے ان کے تابع بنی نبی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ نے واپس آنا ہے حضرت مسیح محدود علیہ السلۃ نے بڑے دعوے سے اس بات کو فرمایا حض فرماتے ہیں کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ بلند ہے اور وہ چونکہ وہ آسمان پر ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے حضور روحانی لحاظ سے زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام بھی روحانی طور پر زندہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانی طور پر زندہ ہیں لیکن ایک انسان کی ایک طبی حیثیت ہوتی ہے بطور انسان اس نے فوت ہونا ہی ہونا ہے حضرت عصیٰ علیہ السلاطلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا حضرت عیسہ علیہ السلاۃ والسلام بھی اپنی طبی عمر کو پہنچ کر وفات پا چکے ہیں پھر حضور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی مگر آج یہ غلطی ایک اسدہ بن گئی ہے جو اسلام کو نکلنا چاہتی ہے حضرت سیم اللہ سات السلام نے اپنی کتاب وضع میں یہ بات فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو عیسیٰ کو فوت ہونے دو اسی میں اسلام کی زندگی ہے اگر تمام مسلمان اس کتاب میں بھی عظب وسیم علیہ والسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تمام مسلمان اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط و السلام فوت ہو چکے ہیں تو عیسائیت کی سفل پیٹی جاتی ہے کیونکہ ان کا جو مین مدعا ہے جس پہ وہ قائم ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کے باقی جو عقائد ہیں وہ استوار ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط علام کی حیات ہے اور مسلمان بھی جو کم علم ہیں کم فہم ہیں جو وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور گویا کہ ان کے عقائد کو وہ تقویت دینے والے بنتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات جو تھی وہ اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی مگر آج یہ غلطی ایک اسدہ بن گئی ہے جو اسلام کو نگلنا چاہتی ہے ابتدائی زمانے میں اس غلطی سے کسی غزند کا اندیشہ نہ تھا اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس عمر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جا تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرتیسہ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بنایا اور دنیا کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جو تیس لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے تھے اس زمانے کی بات ہے ابھی تو اس کا شمار بھی ممکن نہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ اسلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں اور مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفی سے ان کی تائید کرتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا کیونکہ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہ ہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو واحدہ واحدہ اللہ شریک قرار دیتا ہے کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جاوے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کثر شان ہے اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے اور اس ضرر کی پرواہ نہیں کی جو جس جو اس سے اسلام کو پہنچا ہے پھر حضور نے اسی زیل میں جو پہلی غلطی جو حضور نے فرمایا کہ جو یا فرق ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں اس کی تشریح کرتے ہوئے حضور نے پھر اسی کتاب میں یہ چھوٹی سی کتاب ہے تیس پینتیس صفوں کی ایک ہی سیٹنگ میں پڑھی جا سکتی ہے اور ہماری جو افیشل ویب سائٹ ہے الاسلام اس پہ بھی روحانی خزان میں اگر آپ جائیں بیسویں جلد نکالیں تو اس کی بالکل آخری کتاب ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے پھر حضور نے جو لفظ توفی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام کی وفات کے جو دلائل ہیں وہ بھی اس کتاب میں دیے ہیں پھر اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور اس کے معنی بھی وفات شدہ کہ کیے جاتے ہیں اور وہی وہ ہیں تو اس قسم کی جو باتیں ہیں جو دلائل ہیں وہ آ, یہاں پہ حضرت مسیح مودہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں تو یہ تو ایک غلطی تھی یا ایک فرق تھا اس کتاب میں حضور نے پانچ جو بنیادی فرق ہیں وہ بیان کیے ہیں تو یہ پہلا تھا ابھی سوالات کی طرف چلتے جی. ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ عبد النور رابط صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ए एम थर्टीन पे ट्रांटो में और एम 16.10 पे मॉन्ट्रियाल में समात फ़मा रहे हैं आपकी खिदमत में यह प्रोग्राम हर हफ्ते की शाम 6 से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है अगर आप ये प्रोग्राम इन फ्रिक्वेंसीज़ के बजाय इंटरनेट पे सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता डब्ल्यू और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंगस भी मिल सकती हैं सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूरअबद साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने تحریرات بانی جماعت احمدیہ کے تعارف کے سلسلے میں آپ کی ایک تقریر جو کہ آپ کی کتب کے مجموعے روحانی خزائن کی بیسویں جلد میں شامل ہے اس کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ تیس یا اکتیس یا بتیس صفحات پہ ایک مختصر سی ایک تقریر ہے آم اور یہ تعارف کا سلسلہ ابھی جاری ہے اس کتاب کا نام ہے احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے تو جس طرح کہ اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ مختصر سی کتاب مختصر سی تقریر آپ سے بھی گزارش کے آپ اس تقریر کو اپنے طور پہ بھی ضرور پڑھیں اس کے لیے آپ کو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو اور کا وزٹ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے آپ کو اردو کے سیکشن میں کتب سلسلہ میں جا کے آپ وہاں پہ اس کو روحانی خزائن میں سرچ کر سکتے ہیں اس کی جلد نمبر 20 میں یہ شامل ہے پروگرام میں شامل ہونے کے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما سیون ون ہمارا دوسرا نمبر ٹو جی عبد رابط صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو اگر آپ باقی وہ جو مزید جے. چار فرق انہوں نے بیان فرمائے جی جزاک ملائے ابھی یہ جو پہلا فرق ہے اس پہ ایک اور میں بات کر کے پھر آگے چلوں گا حضور فرماتے ہیں غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کے کا اخوا نہیں رہا بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے احادیث وفات کی تائید کرتی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چشمدید شہادت دیتے ہیں کیونکہ آپ نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا اور پھر آیت ازب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سبحان ربی حلکنتو اللہ بشر رسولہ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چورانوے ہے مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسم... آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ دیکھیں نا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آہ... اسوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کفار مکہ نے یہ اختراعی نشان مانگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا نازل کیا ہے کیونکہ وہ تو یہ وہی اور اس چیز کو تو نہیں مانتے تھے جس طرح بہت سارے ہمارے جو غیر جماعت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب پہ کوئی وہی نہیں ہوئی جی. تو زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے قرآن کیا ہے یا ہمیں تو نہیں پتا آپ تو گھر سے بنا کر لے آتے ہوں گے نوز بللا. تو کہتے تھے کہ ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح چڑھتے ہیں اور واپس لے کر آئیں تاکہ ہم اس چیز کو پڑھ سکیں اس کے جواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل سبحانہ ربی حلکنت اللہ بشر رسولہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی میں تو صرف ایک انسان ہوں تو اس بات سے کیا بتایا گیا کہ وہ انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جو ایک طرح ہی نشانات ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دکھایا کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ زندہ آسمان پر جانا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں تو یہاں پہ وہ جو کفار تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ تو نہیں جا سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام تو چلے گئے ہیں اور انہوں نے واپس بھی آنا ہے جی اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ بشر رسول ہیں ایک رسول ہیں اور بشر بھی ہیں تو پھر لازماً طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نوز باللہ بشریت کے تقاضوں سے بلند ہیں اور یہی عیسائیت ثابت کرنا چاہتی ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ علام کو بشر مانتے ہیں تو اس کو ان کو اسی زیل میں رکھنا ہوگا جس زیل میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رکھا ہے کہ بشر کا کام نہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اوپر چڑھ جائے اور پھر جو اس طرح کے ایک طرح ہی نشانات ہیں وہ زمین پر لائے جائیں اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں حضور آگے چل کے بیان فرماتے ہیں ایک آیت کا ذکر فرمایا فیحہ تاہیونہ و فیحا تمتون کہ یہی وہ زمین ہے جس میں تم زندہ رہو گے و فی ہا اسی میں تم فوت ہو گے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کل سبحانہ ربی حلقن تو اللہ بشر رسولہ حضور فرماتے ہیں میں تو ایک بشر رسول ہوں یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جا سکتی اور دراصل کفار کی غرض اس سوال سے یہی تھی چونکہ وہ پہلے یہ سن چکے تھے کہ انسان اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے اس لیے انہوں نے موقع پا کر یہ سوال کیا جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا پس یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے ہاں یہ ایک موجزانہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنا دیا ایک اور بھی بات جو ہمارے سامعین اکثر یہ ہی کرتے ہیں کہ مسیم علیہ سات اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے جو اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ زندہ آسمان پر ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ کیا حساب کرے گا تو اس کا بھی حضور نے یہاں پہ ذکر کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں یعنی کہ عظم مسیح علیہ صلاح و السلام کا کیونکہ دیکھیں حجت جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت لگتی ہے کہ جب یا حد اس وقت لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ اتما میں حجت کر دیتا ہے اور حجت مکمل ہوئی حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے آنے کے بعد اب کسی کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں ان پر کوئی حجت پوری نہیں ہوئی اور اس وقت اپنے اس اور اس وقت اپنے اشتہار سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں گے مگر اب وقت نہیں رہا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیج دیا ہے اب بھی اگر کوئی غلطی پر قائم رہتا ہے تو وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دے گا تو فرماتے ہیں مگر اب وقت نہیں رہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر کر دیا ہے اور اس مسئلہ کے برے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیات مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی ضروریت عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو سنا سنا کر برگزشتہ کر رہے ہیں اور وہ خصوصیت خصوصیتیں جو نادانی سے مسلمان ان کے لیے تجویز کرتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں پیش کر کے اسلام سے جدا کر رہے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب مسلمانوں کو متنوع کیا جائے یہ وہ بات تھی پھر آگے حضور یہ لکھتے ہیں پس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبع ہو جاویں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ہی ضروری ہے کہ مسیح کی وفات کے مسئلے پر زور دیا جائے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے سامعین حضور فرماتے ہیں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ہی ضروری ہے کہ مسیح کی وفات کے مسئلے پر زور دیا جاوے اور اس امر کے قائل نہ ہوں کہ مسیح زندہ آسمان پر گیا ہے مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف اپنی بدقسمتی سے اس سر کو نہیں سمجھتے اور خانخواہ شور مچاتے ہیں کاش یہ احمق سمجھتے کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب عیسائی نہیں رہ سکتا میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس موت میں ہے خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ جب یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے وہ خود اس عمر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استیصال کرتا ہے مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کی حیات کے قائل ہیں ہو کر ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ وہ پہلی بات تھی جو حضرت وسیم علیہ السلام نے یہاں پہ کی اس کے بعد جو دوسری بات کی طرف حضرت وسیم علیہ السلام آتے ہیں کہ احمدیوں میں اور غلط اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان غلطیوں اور بدعات کو دور کرنا بھی ایک مقصد ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی ہیں یہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے اگر یہ کہا جاوے كہ اس سلسلے میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں اگر موجودہ مسلمانوں کے متعدد میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونوں ایک ہی ہیں تو پھر خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو ابز قائم کیا ایسا خیال کرنا اس سلسلے کی سخت حتق اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جرأت اور غستاخی ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بہت تاریکی چھا گئی ہے عملی حالت کے لحاظ سے بھی اور اعتقادی حالت کے لحاظ سے بھی وہ توحید جس کے لیے بے شمار نبی اور رسول دنیا میں آئے انہوں نے بے انتہا محنت اور سعی کی آج اس پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرو اور یہ سامین یہ ایسی آگے بعض باتیں ہیں جن پہ ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے یہاں پہ اس طرح کے معاشروں میں جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا بھی ہے اپرچونیٹیز بھی دی ہیں ترقی کے بہت زیادہ چانسیز ہیں ہم خود کا اپنے بچوں کا اپنے اہل و عیال کا اپنے گھر والوں کا اپنی فیملیوں کا بہت اچھی طرح جہاں پہ فائنینشلی خیال کر سکتے ہیں آگے ترقی کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نعمتیں ہیں وہاں پہ ایمان کو قائم رکھنا بھی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم یہ کر سکیں یہاں پہ جو ایمان کو سلامت رکھنا اور قائم رکھنا اور خرابی سے محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا جہاد ہے اور اس جہاد میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شامل ہوں تاکہ جو بری چیزیں ہیں معاشرے کی ان سے ہم خود بھی بچیں اپنے بچوں کو بھی بچائیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ہجرت کر کے نامسائد حالات کے بنا پر یا جیسے بھی یہاں پہ, پہ پہنچے ہیں فائننشلی تو بہت سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اولاد کے ہاتھوں پھر بہت تنگ ہوتے ہیں بعض اوقات کیونکہ ایمان کی جو سلامتی ہے وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ پھر اپنی رو میں چلانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک تو بہت ساری دعا کریں خود بھی اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی جو توقعات ہیں ہم سے قرآن کریم کا جو دستور ہے اس کو ہم اپنا دستور العمل بناتے چلے جائیں آمی. تو حضور سے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرو مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے ہم جس سے بھی ملیں باہر بات کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کتنے کما رہا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دین کے لیے بھی کچھ وقت ہونا چاہیے اور اس طرف توجہ دیں تو اس پہ بہت جو کم ہے مسلمان وہ توجہ کرتے ہیں بلکہ بعض کا تو دوسری مساجد میں جا کر اماموں کو یہ کہا جائے کہ آپ مل کر جماعت حمدیہ کے ساتھ کام کریں تو وہ بالکل اسے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مدد نہیں کرنی تو جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو تبلیغ کے لیے بھی ہمارے خدام نکلتے ہیں انصار نکلتے ہیں ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح جو مساجد کے ساتھ رابطے ہیں ہماری کمیونٹی کے وہ ان میں مزید ہم بہتری کر سکیں اور سب سے بڑا انعام جو خدا تعالیٰ نے جماعت حمدیہ پر کیا ہوا ہے وہ خلافت کی برکتیں ہیں اور کس طرح ہم خلافت کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں بہت سارے ایسے طائر صاحب میرے گردست صاحب ایسے کانٹیکٹس ہیں جن سے کبھی بات کی جائے تو بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر خاص طور پہ کہ اس معاشرے میں وہ بالکل ہی ایسا معاشرہ ہے جو الہاد کی طرف یا خدا تعالیٰ سے دوری کی طرف لے جانے والا ہے بڑے خوش قسمت وہ ماں باپ ہیں والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دین سے وابستہ رکھتے ہیں تو جی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے اور اس کا حضور نے بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ حب و دنیا را سے کہ ہر قسم کی جو برائی ہے اس کی اس کا جو سر ہے یا وہ جس سے نکلتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے اگر دنیا کی محبت ہماری ٹھنڈی ہو جائے اور ہم خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی ہمیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت نہ کرو مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے اور جس کو دیکھو اسی محبت میں غرق ہے دین کے لیے ایک دن کا بھی ہٹانے کے واسطے کہا جاوے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ہزاروں ازر اور بہانے کرنے لگتا ہے ہر قسم کی بد عملی اور بدکاری کو جائز سمجھ لیا گیا ہے اور ہر قسم کے منہیات پر کھلم کھلا زور دیا جاتا ہے دین بالکل بےکس اور یتیم ہو رہا ہے ایسی صورت میں اگر اسلام کی تائید اور نصرت نہ کی جا تو اور کون سا وقت اسلام پر آنے والا ہے جو اس وقت مدد کی جائے اسلام تو صرف نام کو باقی رہ گیا اب بھی اگر حفاظت نہ کی جاتی اپنے آنے کا مقصد حضور بیان فرما رہے ہیں اب بھی اگر حفاظت نہ کی جاتی تو پھر اس کے مٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ صرف قلت تدبر کا نتیجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے اگر صرف ایک ہی بات ہوتی تو اس قدر محنت اٹھانے کی کیا حاجت تھی ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ظاہر کر چکا ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا وہ توحید جس کا ہمیں فخر تھا اور اسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر رہ گئی ہے ورنہ عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم ہوں گے جو توجہ توحید کے قائل ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرنا مگر اب ہر ایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک بے بس اور یتیم کی طرح رہ گیا ہے پھر حضور نے وہ فکرہ لکھا حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا کہ حب الدنیا دنیا را راسبک الخطیتاً دن. یہ کیسا پاک اور سچا کلمہ ہے مگر آج دیکھ لو ہر ایک اس غلطی میں مبتلا ہے ہمارے مخالف آریہ اور عیسائی اپنے مذاہب کی حقیقت کو خوب سمجھ چکے ہیں لیکن اب اسے نبھانا چاہتے ہیں ایسائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول اور فرو اچھے نہیں ایک انسان کو خدا بنانا ٹھیک نہیں اس زمانے میں فلسفی طبعی اور سائنس کے علوم ترقی کر گئے ہیں اور لوگ خوب سمجھ گئے ہیں کہ مسیح بجز ایک ناتواں اور ضعیف انسان ہونے کے سوا کوئی اقتداری قوت اپنے اندر نہ رکھتا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور مسیح کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ خدا تھا ہرگز نہیں تو اسلام جو ہے وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتا ہے تو اور آپ دیکھیں کہ اکثر مسلمانوں میں بھی یہی بات ہے کہ دین کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے تو بہت ہی کم ہے جو خود تدبر اور سوچ سمجھ کر ہم یہاں پہ بھی تمام مسلمانوں کو جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کم از کم مطالعہ ضرور کریں آپ نے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے آپ کم از کم مطالعہ تو کر لیں آپ کم از کم دیکھ تو لیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے بعض اوقات انسان ہچکچاتا ہے کہ کسی کے سامنے بات نہیں کرنی آپ ای میل کر سکتے ہیں آپ کے جو لوکل مربی ہیں آپ کے علاقے میں کوئی جماعت احمدیہ کی مسجد ہے یا کوئی فرد ہے تو جماعت احمدیہ کا تو سسٹم بہت ہی مضبوط ہے اور کینیڈا میں آپ کہیں بھی ہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ہیں تو جماعت احمدیہ سے رابطہ کرنا وہاں کی لوکل اتھارٹیز سے یہ تو بالکل کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے صرف ایک اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھ میں فون دیے ہوئے ہیں اس کی برکت سے بھی ہم بہت سارے جو علوم ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں پھر ہماری جو ویب سائٹس ہیں الاسلام پھر ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی پہ ہمارا جو چوبیس گھنٹے نشریات والا پروگرام چلتا ہے ایم ٹی اے جو لائیو ٹی وی شو ہے ٹی وی ہے اس میں مختلف قسم کے پروگرام چلتے ہیں اسے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے تو کم از کم آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ جماعت احمدیہ کا تعارف ضرور حاصل کریں اور کچھ پڑھیں اور بات اگر سمجھ میں لگے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمت دے تو ضرور اس طرف آئیں اور کم از کم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم مطالعہ ضرور کریں جی. کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ جماعت احمدیہ کیا, کیا رہی ہے جی. کیوں اللہ تعالیٰ کی اتنی تائیدات ہیں کیوں دو سو سے زائد ممالک میں یہ جماعت پھیل گئی ہے کیوں اللہ تعالیٰ ہر سال جو ہے وہ نئے نئے نفوس جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں کیوں جب بھی اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ فورتھ فرنٹ پہ ہوتی ہے یا اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض ہوتے ہیں تو جماعت احمدیہ فرنٹ پہ ہوتی ہے آج بھی جو ورلڈ ریلیجیس کانفرنس ہوئی ہے جماعت احمدیہ اپنے نمائندے وہاں پہ بھیجے اور اس پہ بڑی اچھی اس کے بارے میں بھی ہم ان شاء اللہ پروگرام کے ایک حصے میں بات کریں گے جی بہت بہت شکریہ عبد الرابد صاحب ثامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ٹورانٹو میں اے ایم تھرٹین ففٹی پہ اور مونٹریول میں اے ایم سکسٹین ٹین پیش کیا جاتا ہے اگر یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامع کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہوتا ہے इसी हवाले से हमारे साथ जमात अहमदिया के कोई नुमाइंदा होते हैं आज हमारे साथ जनाब अब्दुल नूर आबद साब मौजूद हैं और प्रोग्राम रेडियो अहमदिया की इस सीरीज़ में आप तहरीर बानी जमत अहमदिया का तारफ़ पेश करते हैं इसी सिलसिले में आज आपने बानी जमत अहमदिया की एक तकरीर जो कि रूहानी खजाइन की बीसवीं जल्द में शामिल है और तकरीब तीस बत्तीस सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस तकरीर का है अहमदी और गैर अहमदी में क्या फ़र्क है इसका तारुफ पेश करना शुरू किया हुआ है अभी यह तारुफ का सिलसिला जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं टू एट नाइन थ्री जीरो फोर हमारा दूसरा नंबर टू एट नाइन थ्री जीरो फोर और सामने कराम अगर आप प्रोग्राम में हमें बजरिया ई मेल भेजना चाहें या दौरान हफ्ता ہمیں کوئی سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ہے کیو اے voiceofislam.ca کویسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام سی اسلام سی کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کریں وہیں پہ آپ کو اردو کے سیکشن میں یہ کتاب مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ مونٹریول کے کیونکہ اب ہمارا یہ پروگرام مونٹریال میں بھی براہ راست نشر ہوتا ہے ریڈیو پہ مونٹریال کے اب کے لیے یہ آ, اطلاع کہ وہ اپنے فرینچ سپیکنگ دوستوں کو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام اور کا جو فرینچ حصہ ہے اس کا ضرور ان کو لنک بھجوائیں تاکہ ان تک بھی جماعت احمدیہ کا یہ پیغام جو کہ حقیق اسلام کا پیغام ہے وہ پہنچ سکے عبدالور ابید صاحب ایک سوال ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوا ہے عتیق احمد صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آم حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی بھی ہے اس سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے اگر آپ ہمیں بعض ایسے بزرگان امت کا نام بتائیں جو وفات مسیح کے قائل رہے ہیں آم آم یہ ان کا سوال ہے بزرگان امت کے نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو وفات مسیح کے قائل رہے ہیں جی اللہ ملاسن الجزا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو قرآن کریم سے بات ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے یہ بات ثابت ہے تو اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی ایک حقیقی مسلمان پر کہ وہ آ, بزرگان کے پیچھے جائے اور یہ بات پوچھنے کی کوشش کرے کہ کون کون سے جو بزرگ ہیں وہ وفات مسیح کے قائل تھے تو ہمارے سامنے تو سب سے جو بڑے بزرگ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے اصحاب ہیں اور ان سب کا یہ متفقہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام فوت ہو چکے ہیں کیونکہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے بہرحال آپ نے بزرگان کی بات کی ہے تو میں اس حوالے سے بھی ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ بزرگان کا بتا دیتا ہوں جو اس وقت میرے علم میں ہیں اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گاہے گاہے ہم اپنے پروگراموں میں رکھتے رہتے ہیں حضرت امام بخاری جو تھے انہوں نے اپنی جو صحیح بخاری ہے اس میں حضرت ابن عباس کا جو قول درج کیا ہے متوفی کا ممیتو کا یہ بڑا قابل غور ہے ہے تو یہ حدیث کی کتاب میں اور جی. وہ شاید چاہ رہے تھے کہ کوئی بزرگ کے نام بھی ہوں تو امام بخاری کا میں نے نام لے لیا اور پھر ساتھ ابن عباس کی یہ روایت ہے جی پھر امام مالک رحم اللہ کے متعلق بھی یہ صاف لکھا ہے انہوں نے مجموعہ بہار میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کالا مالک ان مات یعنی کہ حضرت مالک آ, امام مالک نے یہ بیعت, بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حضرت امام مالک پر انکار ثابت نہیں ہوتا اسی طرح آ, نواب صدیق حسن خان صاحب اگر بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں تو انہوں نے بھی ترجمان القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ سب انبیاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم. پہلے تھے فوت ہو چکے ہیں اور پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیح کی عمر ایک سو بیس برس تھی پھر حافظ لکھوکے والے جو تھے وہ بھی اس کو لکھتے ہیں کہ یعنی جتنے بھی پیغمبر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے ہیں پھر حضرت محی الدین ابنِ عربی بہت بڑا نام ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری زمانے میں کسی دوسرے وجود میں نازل ہوں گے تو یعنی کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ علام فوت ہو چکے ہیں پھر اس طرح اور اور بھی بہت حوالے ہیں تاریخ کی کتابیں مثلا تاریخ تبری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بلکہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جو قبر کا قطبہ ہے اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے کہ حاضہ قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قبر ہے جو اللہ کے رسول تھے اور ابن مریم تھے تو حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب جو ہے کشف المعجوب تصوف میں بڑا نام رکھتی ہے کتاب وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اور موسا کلیم اللہ اور ہارون اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کو آسمان پر دیکھا ضرور وہ ان کی روحیں ہوں گی پھر امام راضی کا کال بھی ملتا ہے تو اس طرح یہ بہت سارے ہیں مثلا حضرت خواجہ محمد پارسا صاحب ان کی کتاب ہے فصل الخط اس میں بھی انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلّۃ والسلام کی وفات کا لکھا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے حوالے مل جاتے ہیں جو آئمہ کے بھی ہیں اور بزرگان کے بھی ہیں لیکن ہمارے سامنے جو صحیح مشل راہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی ہے اپنے نمونے سے دکھائی اور اپنی باتوں سے جو احادیث کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں اور قرآن کریم ان کو بیک اپ کرتا ہے تو وہ بالکل ماننے والی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو آیات تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کی وفات کے متعلق قرآنِ کریم میں درج ہوتی ہیں وہی آیات اپنے بارے میں استعمال کی ہیں اور کوئی مسلمان یہ بات ثابت نہیں کر سکتا اور نہ کہتا ہے یا بلکہ اپنے اپنے مدرسوں میں اسکولوں میں مساجد میں یہ جا کر یہ بات بے شک پوچھ بھی لیں ان سے کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یا جسد انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں جی وہی لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے استعمال کیا وہ جب غیر جماعت علماء یہ اس کا مطلب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا وہی لفظ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ مانے کرتے ہیں فوت ہو گئے بخاری کی جتنے بھی متداول تراجم ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یہی بات آپ کو ملے گی جی بہت بہت شکریہ عبدالنور الراب صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے اگر آپ مزید فرق بیان کرنا چاہیں جی جزاکم اللہ تو ابھی ہم دوسری بات کی طرف تھے ایک تو حضرت مسیح معود علیہ السلۃ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی حیات اور وفات کا معاملہ ہے اس سے اسلام کو بہت غزند پہنچی ہے تو اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے اور ہم نے اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے لحاظ سے بھی ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں دوسری ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بدعات ہیں یا دوسری قسم کے جو معاملات جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلے کو قائم کیا جماعت احمدیہ کو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے جو لوگ ہیں اسے فائدہ اٹھاتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ دوسری جو فرق تھا اس کی کے بارے میں چونکہ اس کے بارے میں زیادہ حضور نے تفصیل لکھی ہے حضور یہ فرماتے ہیں کہ غرض مسلمانوں میں اندرونی تفریقہ کا موجب بھی یہی حب دنیا ہی ہے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے اب جب کہ حبِ دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جب کہ ان کا قدم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ کل انکن تم تو ہبون اللہ فتح بیونی یحب کم اللہ یعنی کہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا اب اس حب اللہ کی بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حب دنیا کو مقدم کیا گیا ہے کیا یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجاوری میں غفلت کیا کرتے تھے کیا آپ میں ماز اللہ نفاق تھا مداح تھا دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے فرماتے ہیں غور کرو اتباع تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے صحابہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا انہوں نے دنیا پر لات مار دی تھی اور بالکل حب دنیا سے الگ ہو گئے تھے اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کیا انہی کے قدموں پر ہو افسوس اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو حب دنیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سے بچے دے دیے ہیں کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو وہ دو آنے لے کر جھوٹی گواہی دے دینے میں ذرا شرم مہیا نہیں کرتا آج کل کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے گواہ سچے پیش کرتے ہیں آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں جھوٹے مقدمے کرنا تو بات ہی کچھ نہیں جھوٹی اسناد بھی بنا لیتے ہیں کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اسے پرہیز کرو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے جیسا احمد انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے ویسے ہی سدھ کو راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے تو یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے یہ بھی آ, آ, یعنی کہ کچھ سہارا لینا پڑتا ہے اس کو اور یہ گویا کہ اس کے سامنے ایک بت کی حیثیت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جاوے گی کیسی خرابی آ کر پڑی ہے اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو اس نجاست کو چھوڑ دو تو کہتے ہیں کہ کیوں کر چھوڑ دیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے بھلائی اور فتح اسی کی ہے اس پہ حضر مسیح سیحدہ نے یہ جو دوسرا وعلیکم السلام یہ حدیث ہے وہ آپ کے پروگرام میں بھی کافی دفعہ بیان کی گئی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہندی کے متعلق کہ وہ خزانے بانٹے گا اور دنیا میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس کو علمی خزانہ کہتے ہیں تو جس شخص پر مطلب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کہا کہ یہ خزانہ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سو سال کے بعد ایک آدمی آئے اور اس کے بیان کو خزانہ سمجھا جا رہا ہے اور قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا رہا تو یہ ذرا جس جی کو ضرور. آپ کیسے ایکسپلین کریں گے بہت شکریہ جی شکریہ بہت شکریہ زہیر صاحب بہت بہت شکریہ جی عبدالنو رابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جب موجود تھا تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور خزانے کی کیا ضرورت تھے جی جزاکم اللہ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو خزانہ نہیں کہا گیا جی تو آپ اپنی جو علم ہے اس کو خزانہ کیوں کہتے ہیں تو یہ میں بات آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن علوم ہے اس کو خزائن کے نام سے مسوم کیا ہے قرآن کریم میں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے خزانے ایسے ہیں کہ جو وقت مقررہ پر یا اپنے وقت کے لحاظ سے کھلتے رہتے ہیں جی اور آج وہ وقت ہے جو حضرت مسیح ماؤود علیہ صلاح وسلام کے ذریعے سے یہ انوار اس دنیا پہ کھولے جا رہے ہیں اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ بینے ہی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں اور یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ حضرت مسیح محد علیہ السلّۃ والسلام کی جو دلائل ہیں یا حضور کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے نوز بلا کوئی مخالف ہیں یا ان سے کوئی بڑھ کر ہیں یا ان سے کوئی مختلف ہیں حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ وسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا ہے وہ صرف اور صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے پایا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال چٹانوں کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں کے برابر بھی ہوتے تو میں کوئی ایسی چیز نہیں تھا جو قبول کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جس کے وجہ سے میں اس مقام پہ, پہ پہنچا ہوں تو یہ بات کہنا کہ قرآن کریم خزانہ نہیں ہے اس کو کہا نہیں گیا یہ بات شاید درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتا ہے اور روحانی خزائیں جو حضرت مسیح ہے مودیہ صلاح نے دیے ہیں وہ بھی آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو وہ بالکل قرآن کریم کی تفسیر ہے اور اسی کی تشریح ہے جو حضر مسیح ہے مود علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کو دینے آئے ہیں ضرور بہت بہت شکریہ سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 6 سے آٹھ بجے کے درمیان پرانٹو فریکوینسی پہ اے ایم 1350 اور موٹریول فریکوینسی میں ای ایم سکسٹین ٹین پہ بیک وقت پیش کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے ڈبلیو ڈبلیو میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور صاحب موجود ہیں uh, سوال وجو کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی میں شامل ہو سکتے ہیں ٹو ہمارا دوسرا نمبر 2893040105 ایٹ نائن کرام آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ سٹوڈیوز میں ہمیں اس وقت طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے عبد الرابی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا تعارف بھی پیش کروا دیں جی جزواک ملا جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں جی یہ بات کہی تھی کہ ہم جو آج کا پروگرام ہے چونکہ ایک مینڈٹ ہوتا ہے ہر پروگرام کا تو اسلام اور ویسٹ یعنی کہ اسلام میں جماعت احمدیہ جو ایک, ایک اس کا ایک فرقہ کہنا چاہیے وہ کس طرح مغرب میں ویسٹرن کنٹریز میں جماعت احمدیہ اسلام کی خدمت کر رہی ہے اس لحاظ سے بھی ہم اس اپنے پروگرام میں کچھ بات کریں گے اور اس میں آج خاک سار نے دعوت دی تھی اپنے پیارے دوست مکرم طاہر احمد صاحب کو جنہوں نے بڑی مصروفیت کے باوجود وقت نکالا ہے پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ صاحب خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکریہ اب کافی ڈرائیو کر کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو اتوار کو یوزلی وہ سائٹ کافی بیزی ہوتی ہے آنے کے لحاظ سے جزاک اللہ موقع دینے کا تو بہرحال تو معمول کا حصہ ہے جزاک اللہ آپ کے ساتھ کا شکریہ طاہر صاحب جیسے کہ میں نے عرض کی تھی کہ ہماری جو مجلس خدام الحمدیہ ہے ایک ذیلی تنظیم ہے اس میں نائب صدر کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں پروگرام میں پہلے بھی یہ شامل ہو چکے ہیں غالباً دو سال پہلے بھی آپ یہاں پہ آئے تھے اور ایک خاص قسم کا ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں خدام الحمدیہ کے حوالے سے ہم نے اپنے سامعین کے سامنے بعض باتیں کی تھیں طاہر صاحب پہلے تو یہ بتائیے ہمارے سامعین کے سامنے کہ یہ مجلس خدام الحمدیہ کیا ہے اطفال الحمدیہ کیا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سننے والے ہیں جن کو جن اگر یہ میں کہوں کہ مزید خدام الحمدیہ نے یہ پروگرام کیا تو وہ شاید ان کو پتہ نہ لگے کہ خدام الحمدیہ کیا ہے اطفال الحمدیہ کیا ہے انصار اللہ کون ہے جزاک اللہ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اس چیز میں اور موقع دیا ہے کہ ہم خدام الحمدیہ کے حوالے سے اپنے موزے سامین کے سامنے رکھ سکیں اور مجس خدام جماعت احمدیہ کا ایک بڑا ہی پیارا نظام ہے اللہ کے فضل سے جس کی وجہ سے ہم ہمیں بہرحال موقع ملتا رہتا ہے مختلف لحاظ سے خدمت کرنے کا اور مجلس خدام الحمدیہ جماعت احمدیہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے ایک ذیلی تنظیم ہے اور مجلس خدام الحمدیہ کے اندر ایک اور تنظیم مجلس اطفال الحمدیہ بھی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان ہیں جو ایک سرٹن ایج گروپ ہے ایک عمر کا ایک ایسا کہہ رہے ہیں جو ایک پیریڈ ہے جس میں انسان کے قوا اپنی بہترین صورت میں موجود ہوتے ہیں خواہ و ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا روحانی صورتحال سے تو اس کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تاکہ ان اس عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو فوکس کرتے ہوئے ان کی تربیت کے لیے ان کو مزید ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا قیام لایا گیا سو so, سات سال سے جو پندرہ سال کے بچے ہیں وہ میدس اطفال الہمدیہ کا حصہ ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پندرہ سال سے چالیس سال کی عمر کے نوجوان ہیں وہ میدس خدام الہمدیہ کا حصہ ہیں تو جیسا کہ اس تنظیم کا نام ہے خدام الہمدیہ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہر نوجوان میں یہ جذبہ ہو کہ وہ خادم ہے مخدوم نہیں ہے وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ اس کی خدمت کی جائے بلکہ اس کا یہ فرض ہے وہ سمجھے کہ میں خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور ہر طرح کی خدمت خواہ وہ کسی بھی طرح ہو تو میں نے اس دیا گاہے بگاہے کہہ لیں خواہ وہ سڑکوں کی صفائی ہو پارکس کی صفائی ہو اور کی مدد ہو کہہ لیں شیلٹر بس ہو یا ڈفرنٹ نیبرہڈ کیمپین کووڈ کے دوران یا ڈفرنٹ کیمپینس ہوتی ہیں جس میں خدمت انسانیت بھی شامل ہے تو یہ ساری تمام تحریکات میں حصہ لیتی ہے جزاک ملّا طاہر صاحب یہ جیسے کہ بھی آپ نے بات بیان کی کہ عمر بڑی ایک نازک ماحول ہوتا ہے کیوں یہاں پہ اگر دنیا داری کو بھی دیکھا جائے اور بہت سارے ایسے جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں وہ اس بات کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تو ان کو جب جماعت احمدیہ کا تنظیم کا بتایا جاتا ہے کہ اس طرح خدام الحمدیہ ہے جس میں ہر جو ہمارا خادم ہے وہ فوکس میں ہوتا ہے تو اب ہمارے جو خدام ہیں وہ 6 سات تو ہوں گے کینیڈا میں اب یہ بتائیں تھوڑا سا کہ ہمارے سامین کے لیے کہ ان کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے پورا مثلا اب آپ نائب صدر ہیں پورے کینیڈا میں تو اب آپ کے نیچے یہ کس طرح شعبہ جو ہے وہ کام کرے گا یا کس طرح ایک لوکل اگر خادم کو ہم نے اپروچ کرنا ہو تو ہمارا یہ اسٹرکچر کیا ہے کس طرح یہ رن ہوتا ہے نیچے تک جس سے میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ الحمدللہ بڑا ایک جماعت کا خوبصورت نظام ہے اور یہ ذیلی ادارے کے اندر ہماری تین کہہ لیں ڈفرنٹ درجہ داد درجہ داد میں خدام الحمدیہ کو تقسیم کیا گیا ہے لیئرز ہیں کہہ لیں مختلف لیئرز ہیں سب سے اوپر کہہ لیں جو نیشنل uh, ہمارا اس کی عاملہ ہے یا اسے کہہ ٹائپ کہہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں جو نیشنل معاملات کو دیکھتے ہیں ایک پلان بناتے ہیں پورے سال کا جسے ہم نے پھر اپنے جو دوسرا ایک لیئر ہے جسے ریجن اس کا جو جو کیبنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں ان کا جو ہیڈ ہے وہ صدر ہاں خدام الحمدیہ خدا کے جو کہہ لیں جن کے اندر زیر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صدر خدام دیا کہلاتے ہیں اور ان کی پھر اپنی آملہ ہوتی ہے اور اس میں ان کے ساتھ کہہ لیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو مینڈیٹیڈ ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے اور ساتھ ساتھ پھر ان کے نائبین اور معاونین بھی ہوتے ہیں تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کہہ لیں زندگی کے تمام شعبہ جات کو اس میں کور کیا گیا ہے ہر ضرورت کے مطابق ایک ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے خواہ وہ طلباء کے لیے ہے خواہ وہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے خواہ وہ ہماری علمی معیار کو بلند کرنے کے لیے ہے خواہ وہ ہماری تربیت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے ہے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً کہہ لیں بیس کے قریب وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو مختلف شعبہ جات ہیں جو صدر خدام الحمدیہ کے زیر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہی پیٹرن ہمارا جو سیکنڈ لیئر ہے جو دوسری جو لیئر ہے اس میں ریجن کے لیول پہ آ, کینیڈا کو پھر فردر ریجنس میں تقسیم کیا گیا ہے اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کینیڈا ایک وسیع ملک ہے اسے ایک لیئر کے زیر تو بہرحال اس پہ اس طرح سے فوکس طریقے سے کام نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے پھر وہاں پہ ریجنس کی ایک لیئر ہے اور پھر اس کے بعد ایک لوکل کی بھی ایک جو مقامی مجالس ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ جو سیم جو یہی جو ڈپارٹمنٹ شعبہ جات ہیں جو نیشنل لیول پہ ہیں یہی شعبہ جات لوکل لیول پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کا جس طرح نیشنل کا کام یہ ہے کہ وہ پلان بنائے پورے سال کا ایک پروگرام بنا کے دے اور اس کو پھر نیچے کمیونیکیٹ کرے لیکن اسی طرح جو لوکل لیول ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس پلان کو اس پہ عمل درآمد کرے ہر نوجوان تک رسائی حاصل کرے اور اس کی تربیت کے لیے وہ تمام پروگرامز جو ہم نے پلان کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے تو اس سال خاکسار کے پاس نائب صدر خدام الحمدیہ کی خدمت ہے تو نائب صدر کے پاس بہرحال جو سر صدر خدام الحمدیہ کام سائن کرتے ہیں تو وہ اسے اپنا کیا لیں جو پروگرامز ہیں کوئی بھی اگر ایسا خدمت ملتی ہے تو اس کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے ٹھیک ہے تو جو لوکل ہے اس میں غالباً تعداد کے لحاظ سے کسی مجلس میں پچاس کسی میں سو بعض اوقات ستر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مجلس ہو تو بیس پچیس خدام پہ بھی ایک ایک مجلس ہوتی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے قائد مجلس کے لحاظ سے یا اس کی عملہ ہوتی ہے آ, بالکل یہ آ, زیادہ تر کہہ لیں جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں آ, اس کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آسانی سے کمیونیکیشن کے حساب سے آ, کتنے بچوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اس کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کئی ہمارے کینیڈا میں ایسے آ, علاقے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ویسے کم ہے اور وہاں پہ اسی طرح جماعت کے جو ممبرز ہیں وہ بھی آ, تعداد کم ہے ریموٹ ٹاؤنز ہیں تو وہاں پہ پھر ان چھوٹی مجالس بھی قائم کی گئی ہیں اور جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے زیادہ آبادی ہے تو وہاں پہ چونکہ جماعت کی تعداد بھی زیادہ ہے تو وہاں پہ بڑی مجالس بھی بنا دی جاتی ہیں لیکن اگر ایریا جیسے بڑھ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر کے لیے ان نوجوان کو اپروچ کرنا مشکل ہے تو بہرحال پھر اس کو فردر تقسیم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے یہ مہینہ شروع ہوا تو ایک خاص قسم کی مصروفیات جو تھیں مجلس خدام العمدیہ میں دیکھنے میں ہمیں ملی ہیں اور ایسے جو ہمارے احمدی دوست ہیں وہ جانتے ہوں گے ایم ٹی اے کے ذریعے کہ ہمارے جو خدام احمدیہ ہے اس کی جو کلاسز تھیں وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرۂ بن العزیز کے ساتھ منعقد کروائیں گئیں قریب پانچ کے قریب یہ تھیں جی آ, ابھی تک کہہ لیں الحمدللہ پانچ مکمل ہو چکی مکمل ہیں ہو چک اور دا. اب ایک رہتی, بھی. جی ایک رہتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ اب یو کے میں جہاں پہ سیدنا نظر خلیفۃ المسیح اللہ تعالی تعالیٰ نصر عزیز رہ رہے ہیں اور کووڈ کے خاص حالات میں چونکہ وہ ایک میسر نہیں تھی وہ فسیلیٹی کے حضور یہاں پہ آ سکتے یا خدام وہاں پہ جا سکتے تو کس طرح خدام نے اس کو لیا ہے آ, کیا ان کے جذبات تھے تھوڑی سی تیاری کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ صبح سات بجے یہ کلاسز شروع ہوتی تھی اور اس سے پہلے سامین بڑے ہال کو تیار کرنا کرسیاں لگانی اور بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹی چارٹ بنتے ہیں ایک میں اللہ بنتا ہے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں تو اس میں خدام نے کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ان کے جذبات کیا تھے اس میں आ, ایک تو کہل محض اللہ کا فضل ہے کہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا خلیفہ وقت ہمیں ایک نعمت کے طور پہ ہمارے پاس ہیں کہ جو ہر جماعت کے فرد کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آج کا لیکشیا جو بار بار ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ محبت تو نصیبوں سے سلام. ملا کرتی ہے چل کے خدائے مسیحا کسی بیمار کے پاس تو یہ جو جب کووڈ کے حالات شروع ہوئے تو جہاں ہر احمدی اپنے امام وقت کو ملنے کے لیے بیتاب تھا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم کوئی ایسی ورچوئل ملاقات کا آغاز کریں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چل کے خدائے مسیحا کسی بیمار کے پاس تو پیارے حضور طالب نصر عزیز نے اس کے بارے میں ہدایت دی اور پہلی کلاس کا اہتمام ہوا تاکہ خلیفہ وقت جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ وقت ان کے ساتھ گزار سکیں ان کو دیکھ سکیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے بارہا ہمیں کووڈ میں باوجود کے بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ان پرسن اتنے زیادہ ملاقاتیں یا پروگرامز نہیں کر پا رہے ہم یو کے نہیں جا پا رہے اپنے پیارے حضور سے ملنے کے لیے اور وہ جو پہلے ہمارے جلسہ جات ہوا کرتے تھے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جایا کرتے تھے اور حضور کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے اب وہ عیام تو ہمارے پاس کووڈ کی ویسے وہ مشکل لگے ہیں لیکن ان جلدی وہ بھی دن واپس آئیں گے لیکن کووڈ کے کہہ لیں پابندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ورچوئل ملاقات کا موقع ملا اور کینیڈا میں حضور کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وہ وقت نکالا اور کینیڈا کی خدام الحمدیہ اور اطفال الحمدیہ کو وہ وقت ملا کہ ہم نے ان کے ساتھ پانچ ملاقاتیں اب تک ہماری ہو چکی ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ شاء تعالی اگلے ہفتے ایک اور ملاقات کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی ہمارے طلبہ طلباء کو اور جیسا کہ میں نے شروع میں ڈفرینٹ شعبہ جات کا ذکر کیا تھا ہمارے تنظیم میں جو سب سے خاص شعبہ جس پہ ہمارا فوکس رہتا ہے وہ شعبہ تربیت ہے جس میں ہمارے بچوں کی روحانی تربیت کے لیے خاص طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی جو بھی ان کے چیلنجز ہیں اس معاشرے کے جہاں اس معاشرے میں ہر طرح کی برائی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہرحال دنیا کی جو مختلف برائیوں کی طرف بڑی آسانی سے اٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ان کی روحانی ترقی کے لیے یہ تربیت ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیارے خلیفہ کے ساتھ اس کی صحبت میں ہمیں ٹائم ملے اور یہ ملاقاتیں حضور سے رہنمائی کے لیے ان کی صحبت میں وقت گزار کے اور کہہ لیں وہ حضور کی دعاؤں کے ہم وارث بنیں اس موقع پہ تو یہ اس ملاقاتیں تھیں پہلی اگر میں اس کی تفصیل ذرا بتا دوں ملاقات کی کہ جو پہلی ہماری ملاقات تھی ہماری نیشنل میل سے عاملہ کی حضور سے ملاقات تھی اور اس میں ہمارا پچھلے سال کی جو بھی ہماری ایفٹ رہی اس کے اوپر حضور نے ہمیں بہت زیادہ شفقت سے ضفقنمائی اور ہمیں رہنمائی دی کہ ہم نے کیا کیا ایریاز ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی ہے اور بارہا ہمیں کہہ لیں ایک دوبارہ پھر تاز یادیں تازہ کروائی گئیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا اور ہم نے کس طرح اپنی نوجوان نسل کے لیے ایفرٹ کرنی ہے ان کی ٹیک کرنی ہے اور ان کی تمام ضروریات کو پوری کر پورا کرنے کے لیے اپنی تمام استعدادوں کو بروئے کار لانا ہے تو یہ ہمارا وہ پہلی نیشنل میلس عملہ میں حضور کی طرف سے یہ ہمیں کہہ لیں ایک ہمیں خاص طور پہ اس میں حضور نے رہنمائی فرمائی اور جو بھی ہمارے سوالات تھے جن بارے میں جس چیزوں کے بارے میں ہم فردر رہنمائی چاہتے تھے چونکہ کووڈ بہرحال ہمارے پاس ایک نیا سیناریو ہے پہلے ہم گھروں پہ جا کے بڑی آسانی سے لوگوں کو ملا کرتے تھے اور بڑے پروگرامز کر لیا کرتے تھے لیکن آج کووڈ کے دور میں ہر بندہ اپنے گھر پہ میسور ہے تو ملاقاتیں اتنی عام نہیں ہوتی تو اس اس دور میں ہم کیسے ان خدام کی تربیت کے لیے کام کر سکیں اس بارے میں حضور نے بڑی تفصیلی ہماری رہنمائی اس کلاس میں ہمیں دی اور جو ہماری دوسری ملاقات تھی وہ حضور نے طلباء کے لیے سینٹرل کینیڈا کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے ہمیں اس میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا کہ سینٹرل کینیڈا کے جو طالب علم تھے ان کو مختلف ایک حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور اس کو حضور نے ایک آ وقت دیا اس علاوہ اور اس میں بچوں کے ساتھ جو حضور نے ٹائم گزارا ان کی رہنمائی فرمائی کہ کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں وہ جا سکتے ہیں اور جہاں آج یونیورسٹیز اور کالجز میں برائیاں بھی موجود ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے ایک ایسی ایک عمر ہے جس میں بچے کے ٹھوکر کھانے کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں اور ایک بڑی ایک اس کی زندگی میں کرٹیکل ٹائم پیریڈ ہے جس کے ساتھ وہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے برائیوں سے بچانا ہے اور صحیح راہ پہ رکھنا ہے لیکن علمی معیار بھی بڑھانا ہے اس کے متعلق حضور نے طلباء کے ساتھ وقت گزارا اور کی رہنمائی فرمائی تو یہ ہماری دوسری ملاقات تھی پھر ہماری جو اس ویکینڈ پہ اس کے درمیان ہمارے پہ جو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے پچھلے تین سال میں جماعت احمدیہ کو قبول کیا اور وہ خدام الحمدیہ کا حصہ ہیں اس ایج گروپ میں ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ حضور نے وقت گزارا تاکہ جب بھی کوئی زندگی میں چونکہ بہت بڑی تبدیلی ہے ایک انسان کی زندگی میں جب وہ احمدیت کو قبول کرتا ہے اور ایک ایک روحانی دور ہے جو اس کے لیے شروع ہوتا ہے ایک نئی زندگی ہے جس میں وہ قدم رکھتا تو اس نئی زندگی میں کیسے اپنے روحانی ضروریات پوری کرنی ہے اس کے لیے پھر حضور سے ان لوگوں کی ملاقات تھی حضور نے ان کو بھی گائیڈ کیا اس پوری ملاقات کے دوران اور ایک بڑا ہی پیارا وہ ماحول تھا جس میں ان بچوں نے اپنا وقت گزارا ہے حضور کے ساتھ اور اس ویکینڈ پہ ہماری دو ملاقاتیں تھیں ان دو ملاقاتوں کے لیے ہم نارملی اپنے پروگرام یہاں پہ وان ایریا میں جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ منعقد کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کر سکیں بہرحال پھر بھی ہم انٹرنیشنل سینٹر میں ایک بڑا ہال بک کروایا گیا لیکن کووڈ کی جیسا کہ معلوم ہے کہ 6 فٹ کی آپ نے فاصلہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو میکسیمم کیپیسٹی تھی ایک ہال کی اس کے اندر ہم نے ان بچوں کو کیا پانچ زائد لوگوں کو ایک ہفتے کوالر صاحب سے موجود ہیں احمد صاحب صاحب السلام علیکم جیسا میرا سوال یہ ہے کہ یہ آ, ابھی آ, عمران خان نے کوئی آ, رسول اللہ کے نام سے اتھارٹی بنائی ہے یہ مطلب اس کا کیا مقصد ہے اور یہ جس طریقے سے جو جس طریقے سے اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس طرح تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہوتا تو یہ چراغاں بھی کرتے ہیں وہ لائٹیں بھی لگاتے ہیں لیکن اللہ لگاتار جناب احمد صاحب آپ کا سوال آ گیا ان شاء اللہ ہم عبد الرابی صاحب سے اس پہ کمنٹ لیں گے لیکن عام طور پہ ہم سیاسی سوالات یا سیاسی شخصیات کے بارے میں سوالات نہیں لیتے لیکن ماہر ربیع الاول کے حوالے سے کیونکہ آپ کا سوال ہے اور ہم لوگ اس وقت اس مہینے سے گزر بھی رہے ہیں تو میں ضرور عبدالرابی صاحب سے کہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں جب طاہر صاحب کی ہم باتیں سن لیں گے اس کے بعد ضرور آپ کے سوال کی طرف ہم گے اور عبدالرابی صاحب سے ان کے کمنٹس لیں گے مرزا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مونٹریول سے ان کا بھی سوال لیں گے آصف صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی آپ کی کچھ تھوڑی سی ایک وہ آ رہی ہے اگر آپ دوبارہ کال کر لیں تو بہتر رہے گا اپنا سوال آپ لکھوا دیں مختصر چلو Uh, سلطان ظفر صاحب برامٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے سلطان صاحب اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر ہے تنظیم ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہیں اتنے عہدے دار ہیں تو ایک تو دو سوال ہے پہلا یہ جو صدر صاحب کے کس طرح ان کا نامزد ہوتے ہیں وہ کن کو دیں ہیں اور ان سب لوگوں کے سے، جو آپ بہت مناسب سوال اور دوسرا سوال آپ کا ٹھیک ہے اخراجات اور ان کی نامزدگی کا طریقہ یا الیکشن کا طریقہ ٹھیک ہے دونوں سوالات کی طرف ہم آئیں گے لیکن طاہر صاحب پہلے اگر آپ یہی سوال بتا دیں کہ صدر خدام الحمدیہ کس طرح منتخب ہوتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں اور اخراجات آپ لوگ کیسے اپنے ہینڈل کرتے ہیں جزاک اللہ جو صدر خدام الحمدیہ کی نامزدگی کہہ لیں وہ نامزدگی تو بیرل نہیں ہے وہ انتخاب ہے جو ہمارے ہم ہر سال میل سے شعراء کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ہمارے جو لوکل مجالس ہوتی ہیں جو بنیادی ہمارا ہے اس میں سے کہہ لیں ہر پچیس افراد پہ ایک نمائندے کا انتخاب ہوتا ہے لوکل لیول پہ پہلے الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے نمائندے ہر پچیس فرد افراد پہ ایک نمائندہ مرکز آتا ہے الیکشن جی. ہو پھر یہاں پہ آکے کے وہ تمام جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس میلی سے شعرا میں آ, کوئی ایک فرد نام پیش کرتا ہے اور دوسرا اس کی تائید کرتا ہے دنیاوی الیکشن سے یہ الیکشن اس طرح فرق ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنا نام اس الیکشن کے لیے پیش نہیں کر سکتا جہاں دنیاوی الیكشنز میں لوگ کیمپیننگ کرتے ہیں ان الیکشنس میں کیمپین کوئی اسے کرنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی سختی ہوتی ہے کوئی شخص اپنے لیے کیمپین نہیں کر سکتا چونکہ اس کا مینڈیٹ ہی ڈفرینٹ ہے جو ظاہر جو دنیا کے عہدے ہیں اس سے تو جہاں لگتا ہے کہ یہ ایک ملکی صدر ہے تو اسے کوئی بہت زیادہ جیسے دنیا دار طور پہ ہم کہہ لیں پروفیشن کے طور پہ لیتے ہیں یہ پروفیشن کے طور پہ نہیں ہے یہ صدر اپنے آپ کو ووٹ دے سکتا ہے صدر اپنا نام بھی پیش نہیں کر سکتا اپنے نام کی تعیر بھی نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو ووٹ بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اور کسی بھی طرح وہ کسی بھی شخص کو موٹیویٹ بھی نہیں کر سکتا ہم کسی ایک فرد کو بھی کہ وہ اس شخص کو ووٹ دیں خواہ وہ اشار ہو یا کسی بھی طرح اس طرح کام نہیں ہو سکتا تو پھر جب وہ الیکشن میں آتے ہیں اور نام پیش ہوتا ہے اور کثرت رائے جو بھی ہوتی ہے اس کا پھر ریزلٹس ہم خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر جو بھی حضور پر نور طلب نصر عزیز اس نام کی اپروول دیتے ہیں وہ ہمارے اگلے دو سال کی ٹرم کے لیے وہ صدر خدام الحمدیہ منتخب ہوتے ہیں اور جی. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے میں نے جو بھی پورا ایک نظام پہلے بتایا تھا کہ نیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ لوکل لیول پہ یہ تمام رضاکارانہ طور پر خدمت کر رہے ہیں کسی فرد کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی بلکہ وہ اپنی ملازمتیں کرنے کے بعد اپنی دنیا داری کے معاملات کے بعد جو باقی وقت ہے اور بہرحال اس میں اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا ہمارا موٹو ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں پہ جماعت احمدیہ کا خدام احمدیہ کام ہے اسے ہم زیادہ پرائیورٹی دیں اور قربانی کر کے اس میں کام کریں تو جتنے والنٹیئرز ہیں وہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اس کے اندر ان کے سوال کا دوسرا حصہ مختصراً اگر آپ بتا دیں قربانی سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اخراجات کیسے آپ لوگ اپنے پورے کرتے ہیں اچھا جماعت احمدیہ کا ہر فرد جو بھی اس کی انکم ہے جو بھی اس کی کمائی ہے اس میں سے سرٹن پرسنٹیج جماعت کے کاموں کے لیے اس میں سے احتیاط دیتا ہے جی اور قربانی کرتا ہے پھر وہ فنڈز جماعت کے جو مختلف پروگرام ہیں جس طرح بھی میں بیان کرتا ہماری کلاسز منعقد ہوئی ہیں تو ان اس طرح کے تربیتی ایونٹس پہ اسپورٹس کے ایونٹس پہ تعلیمی ایونٹس پہ ان تمام پہ اس کا خرچ ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تمام اخراجات ہر آمدی کے سامنے موجود ہوتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان کو پوری اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے کہ جماعت کہاں خرچ کر رہی ہے بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے ریسنٹلی کہہ لیں جو پہلی ملاقات تھی نیشنل میلے سے عاملہ کی اس میں حضور انور نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ خدام کو یہ بتائیں کہ جو آپ چندہ دیتے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتا ہے تاکہ ان کے سامنے ساری چیزیں وہ ایک ایک ڈالر کا وہ لے سکتے ہیں اس میں بہرحال وہ کسی فرد واحد کو نہیں جا رہا ہیں ہیں صاحب بڑی ایک عظیم بات ہے کہ جس طرح جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں وہ کس طرح قربانیاں کرتے ہیں اور اپنی جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم جو ہے اور ہر وقت تیار رہتے ہیں تو یہ جو وقت کی قربانی ہے اس لحاظ سے آج کل کے زمانے میں جیسے اب, اب آپ نے بات کی ہے کہ ایک بچہ جو سکول گیا ہے کالج گیا ہے یونیورسٹی گیا ہے تین چار بجے وہ واپس آ رہا ہے اور واپس آ کے اس نے اسکول کا کام بھی کرنا ہے دوسرے فرائض بھی ہیں اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جماعت کے لیے بھی وقت نکال رہا ہے اسی طرح جو ہم طاہر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ریڈیو اسٹیشن پہ اس پہ بھی آپ بھی ہیں میں بھی ہوں طاہر صاحب آپ بھی آئے ہیں ہمارے ٹیکنیکل سپورٹ پہ بھی ہیں اور بعض گھروں سے بھی کام کر رہے ہیں ایسے ریڈیو اسٹیشن کے لیے تمام کے تمام رضاکار ہیں تو یہ بڑا ایک جماعت ہمدیہ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایسے ادارے یا ایسی تنظیمیں جو کروڑوں خرچ کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتی جماعت احمدیہ اپنے جو رضاکاران کے سر پہ ہے یا ان کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ ان سے کس طرح یہ کام لے لیتا ہے جی طاہر صاحب ہم ڈیوٹیوں کی بات کر رہے تھے اب یہی اب چونکہ جان مال وقت اور عزت کی قربانی جہاں پہ ہم نے بات کی ہے <coughs> اب یہ صبح سات بجے ہو رہی ہیں کلاسز اور کسی کے لیے اٹھنا کسی عام بندے کو کہیں کہ تم نے پوری رات سونا نہیں ہے اور تم جاب سے بھی آئے ہو اٹس ہو لیکن اب تم نے کام کرنا ہے سارا تو یہ کیا کس قسم کی روح ہے جو ہمارے خدا میں ہے ایک حضور سے ملاقات ہے اس کا جذبہ بھی ہے لیکن تھکے بغیر اور شکایت کیے بغیر خلیفہ وقت کی آواز پہ جو ہمارے عہدے داران ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ سامنے آ جاتے ہیں ہاں یہ اگر آپ پچھلے دو دن بھی اگر ہمارے ساتھ گزارتے اور جو رضاکار کار ان کلاسز کے دوران جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں اور اگر آپ ان کو دیکھتے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جذبہ کہاں سے ان کے اندر آتا ہے کہ بظاہر جہاں دنیا داری میں ہمیں تنخواہیں لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں اور ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر میں بڑی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے کہ آپ نے اس ٹائم آنا ہے اس ٹائم جانا ہے یہ کام اپنے اس طرح کرنا ہے لیکن باوجود اس کے وہ کمٹمنٹ وہاں لوگوں کی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور اکثر کم کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ اپنا حق نہیں ادا کر رہے لیکن جہاں ہم جماعت کے رضاکار کار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا جذبہ ایسا ہے کہ اس کا لفظوں میں بیان ممکن نہیں ہے میں صرف یہ ایک چھوٹی سی ایک خادم کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں رات کو جب ہماری ہفتے کی صبح کلاس تھی اور رات کو ہمارے ایک خادم سے اس کی ڈیوٹی کی ہماری ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ رات وہ بارہ ایک بجے اپنے گھر چلا جائے گا اور صبح دوبارہ پھر چار ساڑھے چار بجے یہ ایکسپیکٹیشن تھی ہماری صبح چار ساڑھے چار چار ساڑھے واپس آ جائے گا اور بالکل بالکل وہ ڈیوٹی آ کے اسٹارٹ کر لے گا چلیں جو دو تین گھنٹے اس کو نیند میسر آئے گی وہ نیند پوری کر کے واپس آ جائے لیکن ایک کام ایسا تھا جو ابھی مکمل نہیں تھا اور بجائے کہ میں اسے ریکویسٹ کرتا کہ آپ یہاں پہ رکیں اس نے بہرحال یہ کہا کہ یہ میں میں ساری رات یہاں پہ ہوں اور میں یہ کر کے ہم جائیں گے اور ساتھ اس کے کچھ اور بھی ہمارے والنٹیئرس تھے جنہوں نے ساری رات وہاں پہ گزاری اور بغیر سوئے ایک دن پہلے وہ صبح دس گیارہ بجے کے آئے ہوئے ہیں سارا دن انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے اپنی آفس سے چھٹی لی ہے اور سارا دن وہاں سے اپنی کہہ لیں دنیاوی ملازمت سے آف لے کے وہ بھی دن کی قربانی اور ساتھ پھر ساری رات کام کر کے اگلے دن جب بارہ ایک بجے جب وہ کلاس ختم ہوئی اور دوبارہ مجھے ملے تو ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان کی کیا صورتحال حال ہے تو میرا فوراً یہ تھا کہ آپ گھر جائیں جا کے سو جائیں جا کے تو جب آپ یہ جذبہ دیکھیں گے تو یہ لیکن یہ جذبہ ہمارا جو خدام کا ہے یہ ضائع نہیں جاتا اس کے پیچھے بھی ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قرض نہیں رکھتا تو جو بھی ہم جان مال وقت کی قربانی کرتے ہیں ہماری زندگی یہ اسباتی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے فضل کرتا ہے نہ ہمیں مالی طور پہ تنگی اس طرح محسوس ہوتی ہے نہ ہمیں جسمانی طور پہ کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دیتا ہے ہمارے خاندانوں میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ہمیں اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو اپنے مال کی قربانی کر رہے ہیں اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں ان کے گھریلو حالات ہر لحاظ سے وہ باقیوں سے بہتر اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں تعلیٰ کا ہم نے اپنی پوری زندگیوں میں ایسے دیکھا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور شروع سے خدمت کرنے والی روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ایک صاحب بیٹھے ہوئے کسی دوست کے ساتھ احمدی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا یہ چندہ دیتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بار بار اس طرح کی چیزیں تو اس نے ایک ہمارے جو احمدی تھی انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا اور وہ جو جواب ہے ایسا ہے کہ ہر احمدی کو محسوس کرے گا کہ زندگی میں بھی واقعتاً یہ باتیں ہو کہتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان تھے وہ روپیوں میں چندہ دیا کرتے تھے ہمارے والد صاحب سینکڑوں میں چندہ دیا کرتے تھے ہم ہزاروں میں چندہ دیتے ہیں ہمارے بچے ہیں آگے سے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں میں چندہ دے رہے ہیں اور ان کی آگے جو نسلیں ہوں گی تو یہ جو سسٹم ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دیتا ہے اور کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں آگے نکلتے ہیں اور اپنا مال کو وقت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ادھار نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھا کے ہم نے اپنی زندگیوں میں اس بات کو نوٹ کیا ہے اور ہم شور طائر صاحب آپ بھی صدر ہیں وہاں کے اور ایسے مسالے ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ ایک بڑا پیارا سسٹم ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک تھرٹی کی ایک میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ خادم سے ہی متعلق ہے بالکل ہمارے ساتھ ہماری بلڈنگ میں ہی رہتے دس ہزار انہوں نے اپنا چندہ بجٹ کے مطابق لکھوایا ہوا تھا اور جب سال ختم ہوا تو انہوں نے سترہ ہزار دیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے تو کہتے ہیں جب اللہ میاں نے مجھے زیادہ دیا ہے تو میں کیوں نہ کچھ نہ کچھ واپس کروں اللہ تعالیٰ کو ماشاء تو خادم میرا خیال ہے کہ بتیس سال کے ہوں گے وہ اور یہ ان کی مثال تھی اور یہاں پہ دنیا جیسے ابھی ہم حضم مسیم علیہ صلاحام کی بات کر رہے تھے کہ حب دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں لیکن جہاں پہ جماعت احمدیہ کے خدام ایسے ہیں کہ وہ دن رات ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اسلام کی خدمت کر سکیں اور طاہر صاحب ٹھنڈ ہو گرمیاں ہوں سردیاں ہوں ہمارے خدام وہ بینرز لے کے اسلام کی تائید میں کبھی کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھڑے ہوتے ہیں شارہوں پہ فلی مارکیٹس میں یا آگے پیچھے اور اسلام کی جو حسین تعلیم ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اور کوئی ایسا فرقہ نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کوئی تنظیم نظر نہیں آتی جو اسلام کو اس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے والی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتراض ہوا ہے جماعت احمدیہ کے نمائندے وہاں پہ, پہ پہنچے اسلام پہ کوئی اعتراض ہوا ہے جماعت احمدیہ وہاں پہ فور فرنٹ پہ ہے اور جب کووڈ شروع ہوا تھا طائر صاحب اور ایک کمپین خدامدین نے شروع کی تھی کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے بیمار ہیں یا ایلڈرلی ہیں باہر نہیں جا سکتے تو ہمارے خدام باقاعدہ ان کے گھروں میں سودا دیا کرتے تھے اور اس کی بھی بڑی ایمان افروز واقعات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ کہاں وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے کسی نے فون کیا یہاں پہ ہیڈ کواٹر اور فیو وہاں کی جو لوکل عملہ ہے وہاں پہ, پہ پیغام پہنچا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں ان کے جو متعلقہ اشیا ہیں وہ ان کے گھر پہنچی ہیں تو اس میں بھی کوئی اگر واقعہ ہوا آپ کے ذہن میں تو وہ بھی ہمیں بتائیں نہیں تو پھر میں ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس आ, دیکھیں واقعات تو میں آپ کو ایمانت سے بتاؤں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے واقعات ہیں کہ جو شاید لوگوں کے لیے تو بڑے ایک عظیم و شان ہوں جے. ہمارے لیے وہ معمول کی باتیں بن گئی ہیں روزانہ کوئی نہ ہمارے کوئی لیے تو ایسا کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو ہاں ایسے تو ہوتا ہی ہے یہ جو شخص ہے جتنی قربانی کر رہا ہے اور اس پہ اتنے اللہ تعالیٰ نے فضل کیے ہیں یہ تو ہر آدمی نے نظارے دیکھے ہیں خواہ وہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے خواہ وہ بڑا ہے خواہ وہ بوڑھا ہے ہر آدمی نے یہ نظارے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور جو آپ نے جس کووڈ کے کی دوران کیمپین کی بات کی ہے جب دنیا نفسہ نفسی کی صورتحال حال تھی کہ سٹورز پہ ایک جگہ گئے ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ سب سے سب زیادہ سامان اپنے گھر کے لیے لے آئے. اور دوسروں کی فکر کیے بغیر لوگوں نے ہنگامہ کریٹ کر دیا دنیا کے لیے لیکن اسی وقت میں جہاں لوگ اپنے گھروں پہ میسور اور کوشش یہ تھی کوئی ہمارے پاس نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فیملی کو کووڈ سے خطرہ ہو اس وقت میں خدام العمدیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا اور انہیں گھروں پہ جا کے رضا کرانا طور پہ بغیر کسی معاوضے کے ان لوگوں اگر گروسری میں ہیلپ چاہیے ان کو گروسری پرووائڈ کرنی ہے اگر کسی کو میڈیسن میں ہیلپ چاہیے ان کو میڈسین پرووائڈ کریں تو ہماری جماعت کے اندر بھی جہاں بھی کسی بوڑھے شخص کو کسی فیملی کو محمد افراد کو کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو خدام الحمدیہ نے اس وقت بھی اپنی جان کو کہہ لیں ہتھیلی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کی کہہ لیں سیفٹی کو بھی ان لوگوں کے لیے مدد کی ہے جس طرح یہ فرنٹ لائن اسٹاف کی آپ دیکھتے ہیں دنیا دھر میں کہ جتنے بھی میں کتنی ان کی زیادہ اپریسیشن تھی اور اسی طرح حالانکہ ان کے پاس تو بہت زیادہ ریسورسز بھی تھے کہ وہاں ڈریس، ڈریسز تھے اور اپنا ایک پورا ایک احتیاط کا نظام ہے وہ ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن خدام الحمدیہ نے جس طرح پورے کووڈ کے دوران خدمت کی ہے وہ بہرحال مثالی ایک جذبہ تھا خدام کا تو ہمیں کہیں بھی ایسا چیلنج نظر نہیں آیا کہ خدام نے انکار کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو بلکہ ہمارے ایک یہ کہہ لیں کہ جس طرح مالی قربانی کا پہلے ذکر کر رہے تھے اگر جماعت میں کسی فرد سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سے وہ مالی قربانی نہیں دی جائے گی تو وہ بے ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے روتا ہے کہ مجھ سے مالی قربانی کی بلکل آپ بلکل نے کیوں چھین لیا بالکل چونکہ ہم پہ بہرحال جتنے فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انہیں اسی چیزوں کی وجہ سے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں اس پہ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے سے نہ کبھی مال کم ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے وہ کن حالات میں تھے اور اب ہم خود کو دیکھتے ہیں اور اگر ہماری نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انعام پہ انعام ہی کیا ہے اسی طرح جو وقت دیتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے وہ بہت ساروں سے بہت اچھے ہوتے ہیں عام دنیا داروں میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا کمانے والا لیکن ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا خواہشات کو چونکہ بڑھایا ہوا ہے تو سمپل لائف جو تحریک جدید کے بلکہ ہمارے زخیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا احسان ہے جنہوں نے خدام الحمدیہ کو بھی شروع کیا تحریک جدید کا ہمارے سامنے سادہ زندگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور سب وہ کہتے رہے ہیں تو الحمدللہ جماعت احمدیہ تو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ ان باتوں کو ان باتوں پہ عمل کرتی ہے تارے صاحب ایک چھوٹی سی بات میں ایک اور بھی کروں گا اس حوالے سے ایسے والدین جو پریشان ہیں خدام الحمدیہ جو احمدی نہیں ہے انہوں نے اگر رابطہ کرنا ہو خدا الحمدیہ سے مثلا کوئی کوئی ینگ خادم ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کوئی ایسا ہے جو ہماری آواز سن رہا ہے اور وہ گھر جا رہا ہے اور اس وقت ریڈیو آن کیا ہے تو ہماری آواز اس نے سن لی اور یہ اس نے سنا کہ اس طرح جماعت جو ہے وہ خدمت کرتی ہے تو وہ سننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے تو وہ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے خدا الحمدیہ سے اگر ہم بات کی جائے مریض خدام الحمدیہ سے ہماری ویب سائٹ ہے خدام اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت تو آپ جہاں پہ بھی ہیں کینیڈا میں اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے جو وہاں پہ مقامی لوکل قلعہ عاملہ ممبرز ہوں گے یا دوسرے بھی خدام ہوں گے ان اللہ وہ آپ کو ریچ آؤٹ کریں گے اور جس طرح بھی ہم آپ کی مدد کر سکے تو ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ شاء جو بھی ہمیں خد آمداد سیے پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہر ٹیئر کے جو ہمارے آفس بیئرز ہیں ان سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کینیڈا میں کہیں پہ بھی ان کو اور جماعتی لحاظ سے بھی سامین اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بھی ہو آپ ہمارا بڑے آرام سے آج تو گوگل کی سہولیات موجود ہیں وہاں پہ مسجد کا ایڈریس لکھیں کہ مثال کے احمدیہ ماسک ان مونٹریال تو وہ ایڈریس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ نمبر بھی ہوتے ہیں ہمارا ون والا جو نمبر ہے مرکزی نمبر یا ہمارا مشن ہاؤس کا نمبر وہ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں تو آپ سب سے درخواست یہ ہے آج طاہر صاحب کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسے والدین جو بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں ایسی بڑے جو اپنے چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے یا جو بھی ہے جماعت احمدیہ کے پاس ریمیڈی ہے جماعت احمدیہ کے پاس علاج ہے الحمدللہ اور وہ علاج ہمیں خدا تعالیٰ نے خلافت کے سائے تلے ہمیں مہیا کیا ہے تو آپ سب کو دعوت ہے جماعت حمدیہ کو کے بارے میں علم حاصل کریں جماعت حمدیہ کے بارے میں جانیں اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو اس کا حصہ بنیں اور اس آواز میں ہمارے ساتھ ملیے تاکہ ہم دنیا کو بتانے والے ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک مقصد رکھتے ہیں اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انشاءاللہ تمام ادیان پر غالب ہوگا اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ اس میں میں ایک وہ حضرت مسیح محدۃ والسلام کا بڑا پیارا شعر ہے میں شاید اس میں کہہ لیں ورڈز ورڈ نہ بھی یاد ہوں میں اس کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف میں آپیت کا ہوں اثار کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا داری جو ماحول ہے اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور دنیا کی مغلزات سے بچنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں تو احمدیت ہی ایک ایسا سایہ ہے جس میں آکے کے اپنے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل دیکھ سکتے ہیں اور اس دنیا داری سے جہاں لوگ اپنی اولاد کے دن شب روز سے پریشان ہیں اس پریشانی کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں چونکہ آج ہمارے پاس خلیفہ وقت کی صورت میں سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت موجود ہے جو ہر لمحہ ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہے اور ایک ایسی ذات جسے ہم اپنے مشکل حالات میں جب خط لکھتے ہیں اپنی مشکلات بتاتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے تو خاص بھی آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ اس پیارے نظام کے زیر سایہ آئیں تاکہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضمانت ہو سکے چلو جزاک اللہ حسن الجز طاہر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اللہ, <تصفح> اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ اتنی دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں آپ کے مال و نفوس میں بھی برکت بے پناہ برکت دے آمین آمین. جزا. <تصفح> جی, رابط صاحب سوال جواب کا سلسلہ جاری کرتے ہیں احمد صاحب کا سوال تھا ربیع کے حوالے سے جی انہوں نے پہلے کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک نہیں تو اس سے پہلے جو انہوں نے اپنے بات تو ادھر ہی ختم کر دی تھی کہ وہ سیاسی ایک سوال ہے اس پہ ہم اس فارم سے نہیں بولا کرتے بلکہ کسی بھی فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو سوال ہیں وہ نہ اس کا جواب دیا جائے جہاں تک ربیع الاول کے حوالے سے ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے اس میں ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلافہ آپ کے صحابہ کی زندگیوں سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی اور بلکہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تقریباً آٹھ سو سال کے بعد منحصر ظہور میں آئی ہیں تو یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اور یہ وہ یہ آحض رسلسلم سے بھی ثابت نہیں ہیں پھر خلافہ راشدین سے بھی ثابت نہیں ہیں اور پھر جو جو دیگر اصحاب تھے یا علامات تھے اس زمانے کے ان سے بھی ثابت نہیں ہیں بہت بہت شکریہ ای میل پہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے یا غالباً ریڈیو پہ ہی ہمیں سوال موصول ہوا ہے دوست نے اپنا نام شاید نہیں لکھوایا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ لفظ چندہ مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں طاہر صاحب تو ہمیں اسٹوڈیو سے جا چکے ہیں جی. لیکن رابطہ صاحب آپ اگر لفظ چندہ کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی, ملا, جزا یہ بڑا اچھا ہے. اس طرح کے اگر سوال پیدا ہوں تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم ہماری بات کو سنا گیا ہے توجہ جی. سے جی. اور اس پہ اور ہماری حوصلہ افزائی بھی یہی ہوتی ہے کوئی exactly. uh, <clears throat> بھی جب نظام بنتا ہے تو اس میں مالی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے جی کوئی بھی سسٹم ہے آپ دنیا کا دیکھ لیں یا روحانی دیکھ لیں دیکھیں کوئی بھی نبی آیا ہے تو اس نے اپنے کام چلانے کے لیے ڈونیشنز کی ضرورت ہوتی ہے صدقات کی ضرورت ہوتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے صحابہ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا کرتے تھے اور جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو کہا کرتے تھے کہ فلانچی چیز کے لیے ضرورت ہے اس پہ صدقات پیش کریں ڈونیشنز دیں چندہ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلات کی زندگی میں بھی باتیں ملتی ہیں تو کوئی بھی جو نظام ہے وہ ان باتوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا جماعت احمدیہ کا جو سسٹم ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنا منظم اور اتنا بھرپور وہ بھی اس بات کا محتاج ہے کہ جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربانی کریں اس میں باؤنڈ نہیں کیا جاتا کہ میرا مطلب ہے کہ اتنے ہی دینے ہیں اس کے علاوہ نہیں دے سکتے اپنی جو معاملات ہیں یا اپنے جو حسبِ توفیق کہنا چاہیے اس کے لحاظ سے احباب جو ہیں وہ اس قربانی میں مثلا تحریک جدید کا چندہ ہے یا وقف جدید کا ہے یا بعض کمپلسری ہیں مثلا جو وصیت کرتے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم جو اپنی کمائی کا ایک بڑا دس حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے جو ماہ کی ایک بڑا دس ہے اور یہ قربانی کا معیار ہے ایسے احباب جو پیسے کو سارا کچھ سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہ تو سمجھیں گے اور نہ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہے جو جی. جماعت ہم دیا لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جن پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے آئندہ سے چندہ نہیں لینا ان سے وہ جیتے جی مرنے کا مقام ہوتا ہے ان کے لیے جی اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا ہو کہ ہم دوبارہ اس پاکیزہ سسٹم میں واپس آ سکیں جی تو اس کو عام جو ہیں اس چند. کو چندہ کہا ہے لیکن یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو زکات کا نظام حضور صلی اللہ نے شروع کیا تھا کیونکہ اس میں ایک نصاب کی صورت حال بنتی جی. ہے تو جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں وہ لوگ ان چندوں میں تو شامل ہو ہی سکتے ہیں اور جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور پھر یہ اور اس کے اضافی جو ہے جی. وہ قربانی کرنی ہے تو الحمدللہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں وہ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر ہیں علمی طور پر بھی آپ دیکھیں مالی طور پر بھی وقت کے طور پر بھی جانی طور پر بھی ہر لحاظ سے جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ قربانیاں کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں جی بہت بہت شکریہ تارک صاحب ٹورانٹو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وعلیکم و رحمت اللہ میرا سوال ہے کہ روحانیت کی بات کر رہے تھے جو رہانیت کا تصور ہے تو وہ آج کے دور سے جو پچھلا دور تھا اس وقت تو یہ سمجھا جا سکتا کہ اس وقت یہ نظریہ ضرورت تھا آج روحانیت کی ضرورت نہیں اتنی جتنی دھیانداری کی ضرورت ہے رحانی, اصل روحانیتی دیانتداری ہے जी, जी. اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں ٹھیک ہے جناب غالباً سوال تو نہیں ہے لیکن وہ کمنٹس شارہ ہیں آپ کا روحانیتی دیانتداری ہے اور آج کل کے دور میں بھی غالباً اتنی ہی ضرورت ہے دیکھیں روحانیت کی جو بات ہے وہ تو ایک بہت بڑا اٹماسفیر ہے دیانتداری کو اگر ہم لیا جائے وہ اس کا ایک پہلو تو ضرور بنتا ہے اور بلکہ انسان کے اگر ہر عمل میں دیانتداری ہو تو روحانیت لازم و ملزوم ہے تو اس لحاظ سے تو ان کی بات بالکل درست ہے لیکن یہ کہنا کہ روحانیت کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے اور جہاں پہ دیانت داری ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں اب دیانت داری میں عام طور پر جو اس کا مفہوم سمجھا جائے وہ شاید یہ ہو کہ اپنے جو اعمال ہیں جو آپ کے کنڈکٹس ہیں اس کو آپ ٹھیک رکھیں لیکن اس میں یہ تصور کہ آپ نے دوسرے کی خدمت بھی کرنی ہے دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس کا شاید انسر نہ آتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلا جائے تو وہ روحانیت پہ منتج ہوتے ہیں وہ تقوع پہ منتج ہوتے ہیں اس کو متقی کہا جاتا ہے تو دیانتداری اس کا ایک پہلو ضرور ہے کہ اپنے اعمال میں اپنی ان کو درست رکھنے کے لیے انسان دیانتدار ہو لیکن جہاں ہاں اگر یہ بات کریں کہ دیانتداری کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے تو پھر بھی ان کی بات ٹھیک ہے لیکن ये. یہ کہنا کہ صرف روحانیت کی ضرورت نہیں ہے تو شاید اس طرح کہنا مناسب نہیں ہوگا ہر دور میں ضرورت ہے اور جی, جی, جی, جی بہت بہت شکریہ آ, صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس تقریباً پانچ سے منٹ باقی ہے. اگر آپ خلاصتاََََََََََََ اسی کتاب کا خلاصہ احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے اگر اس کی وہ باقی بھی فرق بیان کر دیں تو ایک طرح سے یہ مکمل ہو جائے گا <coughs> جی جزاکم اللہ آ, پہلا جو فرق حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃسلام کی وفات کا تھا اور اس کا جو حیات کا مسئلہ ہے جس پہ ہم نے بڑی تفصیل کے اس پروگرام کے شروع میں اس میں بات کی ہے پھر جو دوسری بات تھی وہ حب دنیا کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو خانہ ہے وہ خالی ہوتا جاتا ہے تیسری بات جو حضرت مسیح ماؤود علیہ السّلاۃ نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے وہ میں کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کا یہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ علمی اعتقادی غلطیاں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا بھی ہمارا کام ہے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلم اور ان کی والدہ مسے شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب ناؤز بلّہ پاک نہیں ہے یہ ایک علمی اور اعتقادی غلطی ہے ہو سکتا ہے کہ عام جو لسنرز ہیں ہمارے اس کو نہ سمجھیں لیکن یہ ایک علمی اور اعتقادی معاملہ ہے اگر اپنے علما کے پاس جائیں گے تو شاید ان کو سمجھا سکیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک سری غلطی ہے بلکہ کفر ہے اور اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت یہ آتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلات السلام اور ان کی والدہ صرف اور صرف وہ دونوں مدِ شیطان سے پاک ہیں تو اس میں ناؤز بلّہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ بات کوئی بھی مسلمان اس کو گوارہ نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ ایک علمی عقیدہ ہے جو رائج ہے عظم وسیم علیہ صاحب نے فرمایا کہ یہ یہ جو ہے یہ سچے مسلمان کی جو غیرت ہے وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی پھر ایک اور جو غلطی مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ہے اور مسلمان بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پھر سیرت ابن شام کو دیکھ لیں اور بہت سارے دوسرے حوالے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وقت کی مناسبت سے جس میں سارے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آسمان پر جانا تھا وہ روحانی اعتبار سے تھا اور حضور کا جو جسم تھا وہ ادھر ہی تھا حضرت مسیحم علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا یہ غلط بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ یقین نہیں کرتی یہ بالکل غلط بات ہے حضور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا یہ ہمارا ایمان ہے مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا سو یہ عقیدہ غلط ہے اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج میں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے جو اس کو بالکل معیار کو نیچے کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو بہت زیادہ غلف کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے ضونفرمایا زوفرماۃ بس بلکہ اصل بات یہ ہے اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا وہ ایک وجود تھا مگر نورانی وہ ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہ جن پر وہ کیفیت تاری ہوئی ہو اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بارے میں ایک جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ بھی حضور نے یہاں پہ پیش کی ہے آسمان پر جسم کے ساتھ اوپر جانے میں حضرت وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں بشر ہوں میں میرے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آسمان پر زندہ اوپر جا سکوں اور یہ آیت بھی روکتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جسمانی طور پر ہوا ہو پھر ایک اور غلطی جو اکثر مسلمانوں کے درمیان میں پائی گئی ہے وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم رکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات غلط ہے قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ضنی ہے اور حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے ہاں حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا چاہیے حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑے۔ تو جماعتیں احمدیہ حدیث کی بالکل مخالف نہیں ہے بالکل یہ اعتراض بھی غلط ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ حدیثوں کو نہیں مانتی وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے اعتراضات ہیں مخالفین کے جماعت احمدیہ ہر اس بات پہ عمل کرتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلی ہے اور ہر اس بات سے انکار کرتی ہے جو قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے قرآن کریم قاضی ہے قرآن کریم میں تمام جو علوم ہیں اس کا سرمایہ قرآن کریم ہے ہر ایسی بات جو حضرت سلم سے منسوب ہو اور وہ قرآن کریم کے خلاف جاتی ہو جماعت احمدیہ اس کو نہیں مانتی اور اس بات پہ قائم ہوتی ہے کہ وہ حضرت سلم کا کول ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضر وسلسل کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جماعت حمدیہ کے موقف کے مطابق ہمارا اعتقاد ہے کہ جو قرآن کریم کے خلاف جاتا ہو تو ایسی حدیثیں جو قرآن کریم کی سپورٹ رکھتی ہیں اور قرآن کریم ان کی جو حقیقت ہے یا ان کی جو سچائی ہے Uh, ان کو ثابت کرتا ہے اپنے علوم کے ذریعے اپنی آیات کے ذریعے اپنی نشانیوں کے ذریعے تو لازماً وہ برحق ہے جی بہت بہت شکریہ عبد النور عابد صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم تھرٹین ففٹی میں ٹرانٹو پہ اور ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹری میں سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور سید طاہر احمد صاحب موجود تھے خاکثار آپ دونوں حضرات کا مشہور ہے اور سامعن کرام خاکثار آپ سب کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں یاسر لطیف صاحب کے خدمات حاصل رہی اگلے اتوار کے شام 6 سے 8 بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طال قدوس طاہر کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے